حضرت یعقوب علیہ السلام اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد سے جو پیغمبر وغیرہ آئے یا جو امت وغیرہ بنی وہ سارے کے سارے بنی اسرائیل کہلائے اور جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے وہ بنی اسماعیل تو حضرت ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں اور جو باقی جو تھے پیغمبر وغیرہ جو آئے جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بنی اسرائیل میں سے ٹھیک ہے اب اس صورت کا ایک پس منظر سمجھیے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے یہ صورت بھی مکی صورت ہے اصل میں ہوا یہ تھا کہ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کروایا تھا وہ سوال کیا تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ بنو س... بنی اسرائیل کے باشندے تھے بنی اسرائیل فلسطین میں رہنے والے تھے نا؟ جو بتایا بھی تھا لوت کی تو آئی, آئی سارے اس جتنے بھی وہ تھے خیال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا نہیں چلے گا کہ ان کے پاس کوئی خبر نہیں ہوگی اس بارے میں کہ یہ بنی اسرائیل فلسطین سے مصر میں جا کر کیسے آباد ہو گئے ٹھیک ہے تو اب جب یہ نہ نہیں بتا سکیں گے تو ان کے خلاف ہم پروپیگنڈا کر سکیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گویا کہ نازب بلّہ معذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں تو اس قسم کے پروپیگنڈے کے اندر اب جب یہ سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ یوسف نازل فرما دی ٹھیک ہے پوری یوسف سورہ یوسف نازل فرما دی اور پوری تفصیل کے ساتھ پوری تفصیل کے ساتھ قصہ ذکر فرما دیا بن، حضرت یعقوب علیہ السلام کا پھر ان کے بارہ صاحب زادے تھے بارہ بیٹے تھے اور انہی میں سے بنی اسرائیل بارہ قبیلے آپ نے سنا ہوا نا واقعہ حضرت علیہ السلام جس وقت گئے ہیں خلیج کے اندر, اندر تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ لاٹھی مارو تو جب لاٹھی ماری تھی تو کتنے راستے بنے تھے بارہ راستے بارہ راستے بن گئے تھے ہر قبیلہ ایک ایک راستے پہ جانا شروع کر دیا پانی رک گیا تھا نا پانی کو اوپر کھڑا کر دیا گیا اور شیشے کی طرح ہو گئی دوسرے سے نظر بھی آتے گئے تھے تو بارہ قبیلے بارہ قبیلے ایسے ہی جب حضرت موسی علیہ السلام نے لاٹھی ماری پتھر کو تو اس سے چشمے جاری ہو گئے. کتنے چشمے جاری ہوگئے بارہ چشمے جاری ہو, چشم جاری ہو تو یہ بارہ قبائل کسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے ان سے یہ بارہ قبائل ہوئے ٹھیک ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ فلسطین میں آباد تھے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام اور بن یامین بن یامین یہ دونوں جو تھے یہ ایک ماں سے تھے یہ دونوں ایک ماں سے تھے حضرت یوسف علیہ السلام اور بن یامین دونوں چھوٹے تھے اور حضرت یوسف علیہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان دونوں سے بہت محبت کرتے تھے چھوٹے ہونے کی وجہ سے ویسے ایک محبت ہوتی ہے چھوٹے جو ہوتے ہیں ان سے ویسے محبت ہوتی ہے تو ان دونوں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے سوتےلے بھائی جو تھے ان کو اس بات کو بڑا برا لگتا تھا کہ بھی ہم ان کو کیوں آخر اتنی محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ انہوں نے سازش کی سازش کیا کی تھی؟ سازش یہ ہوئی تھی کہ جی کہا کہ ہم جو ہے نا جاتے ہیں شکار پہ جاتے ہیں تو ہم آپ بھیج دیجئے یوسف علیہ السلام کو بھی جو ہے ساتھ بھیج دیجئے تو ہم اس کو شکار پر لے کے جائیں اب شکار پر لے کر گئے وہاں پر جا کر کسی طریقے سے ان کو کنویں میں ڈال دیا اور کوئے میں ڈال کر وہ پورا کا پورا قصہ انشاءاللہ شاء آ جائے گا لیکن میں ابھی سے چھوٹی سی ایک وہ بات بتا رہا ہوں کہ کوئے میں ڈال دیا اور اس طریقے سے وہاں سے ایک قبیلہ آیا قافلہ آیا وہ ان کو حضرت یوس علیہ السلام کو اٹھا کر لے گئے اور جا کر مصر کے ایک سردار کے ہاتھ بیچ دیا مصر کے سردار کے ہاتھ ان کو بیچ دیا شروع میں حضرت یوسیر السلام نے غلامی کی زندگی گزاری غلامی کی زندگی ٹھیک ہے پھر اسی سردار کی بیوی زلیخا ان, ان, ان کا دل حضرت یوسف علیہ السلام پہ آ گیا تھا تو انہوں نے اس طریقے سے وہ کی سازش کرنے کی کوشش کی لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچایا جب اللہ تعالیٰ نے بچایا پھر ان کو جیل جانا پڑا ان کو جیل جانا پڑا اور یہ جیل گئے ٹھیک ہے اور پھر جیل میں جب تھے تو وہاں پر ہوا یہ کہ انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی تھی یہ سارا قصہ انشاءاللہ آئے گا آگے میں اس لیے ابھی صرف چھوٹی سی وہ کروں گی یہ آنا ہے وہاں پہ بھی خلاصہ جب بیان کروں گا تو خواب کی تعبیر بیان کی جب خواب کی تعبیر بیان کی تو بادشاہ ان پر بڑا مہربان ہوا اس نے جیل سے نکال کر باعزت بری کر دیا بلکہ اپنا وزیر خزانہ مقرر کیا ٹھیک ہے نا فائنانس منسٹر وزیر خزانہ وزیر خزانہ, وزیر خزانہ, وزیر خزانہ مقرر کیا اور بعد میں سارے کے سارے اختیارات انہی کو سونپ دیے گئے کیونکہ بڑی سمجھ والے تھے اس لیے سارے اختیارات تو یہ مصر کے بادشاہ بن گئے مصر کے بادشاہ بن گئے پھر ان جب آیا کہت آیا ان کے بھائی مجبور ہوئے وہ اس طریقے سے آئے یہ پہچان گئے انہوں نے السلام علیکم اللہ دیکھیے وائس آ رہی ہے وائس اوکے تو یہ اس طرح بنی اسرائیل منتقل ہوئے تھے جب ہم قرآن جغرافیہ پر ان شاء اللہ بات کریں گے جا کر آگے تو ایک چیز یاد رکھیے گا کہ مصر اور فلسطین میں خاص قسم کی مناسبت ہے مصر سے کسی پر مصیبت آتی تھی تو وہ فلسطین کی طرف اور فلسطین, فلسطین میں کچھ ہوتا تھا تو وہ مصر کی طرف حضرت موسی علیہ السلام نے جب مکہ مارا بندہ مر گیا کبتی جو تھا فرعون کا فرعون کی قوم کا جو بندہ تھا مر گیا تو کہاں گئے تھے مصر فلسطین کی طرف گئے نا یعنی مدین تھا وہ تو ایک قسم کا وہی وہ تھا وہ تو مدین سعودیہ کا علاقہ ہے لیکن وہ بھی بالکل فلسطین کے ساتھ تو ایسے ہی جب بني, یہ تھے یہ لوگ آئے مصر کی طرف تو یہاں ایک طرف سے جا رہے ہیں فلسطین کی طرف فلسطین سے آ رہے ہیں مصر کی طرف ٹھیک ہے تو یہ انشاءاللہ اس کے اوپر بات ہوگی حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ اسی جگہ پہ آپ کو ملے گا باقی میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام ذکر ہوگا لیکن وہاں پر قصہ ذکر نہیں ہوگا باقی انبیاء کے قصے دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ وہ مختلف صورتوں میں آپ کو ملتے ہیں جو قصہ ہوتا ہے ایک ہی قصہ ہوگا وہ مختلف صورتوں میں ملتا ہے لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پورا کا پورا وہ اسی صورت یوسف میں ملے گا اور پوری سورت تقریباً آپ یوں سمجھیے کہ پوری سورت اسی قصے کے لیے وقف ہو چکی ہے کہ سارا کا سارا قصہ اس میں آئے گا کیا بتایا کیا جا رہا ہے اس سورت میں بتایا کیا جا رہا ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے ٹھیک ہے ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھ لو کہ اللہ علیہ وسلم نے پورا کا پورا قصہ تمہیں سنا دیا بنی اسرائیل کے منتقل ہونے کا پورا کا پورا قصہ سنا دیا حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا کا پورا قصہ ذکر فرما دیا اور یہ کہاں پر تھے یہ تو مصر کے رہنے والے سے بڑا دور ہے تو انہوں نے جب پورا کا پورا قصہ سنا دیا اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں یہ اپنی طرف سے معاذ اللہ کوئی بات ایسی یہ, یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ حضور نے خود کوئی بات بنا لی ایسی بات نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے تسلی یہ ہے کہ دیکھیں حضور یوسف علیہ السلام پر کتنی تکالیف آئیں اپنے بھائیوں نے کیا کچھ کیا ان کے ساتھ لیکن ایک زمانہ آیا کہ وہی بھائی اپنے بھائی کے پاس جاتے ہیں اس سے معافی مانگتے ہیں اور وہ بھائی ان کو معاف کر دیتا ہے اور جو پہلے غلامی کی زندگی گزار رہا تھا وہ جا کے مصر کا بادشاہ بن جاتا ہے تو حق اگرچہ نظر آئے کہ کمزور ہے لیکن آخری فتح حق کی ہوا کرتی ہے آخری فتح حق کی ہوتی ہے تو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کے اوپر جو مشرقین مکہ جتنی تکالیف لا رہے ہیں آپ فکر نہ کیجیے ایک وقت آئے گا کہ یہی مکہ والے آپ کے پاس آ کر معافی مانگیں گے اور آپ کے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا ایسا ہی آپ کے پاس آ کر یہ بھی معافی مانگیں گے اور ہوا فتح مکہ جب ہوا تو مکہ والے مسلمان ہو گئے کئی لوگوں نے معافی مانگی مسلمان ہوگے ٹھیک ہے تو اور اس کو بہترین قصہ قرار دیا گیا بہترین قصہ یہ بہترین قصے کی جتنی باتیں سوریہ یوسف انتہائی اہم اس کے اندر باتیں انتہائی اہم اس سے بہت بڑے عبرت کے باتیں معلوم ہوں گی وہ باتیں میں انشاءاللہ جب سورت ختم ہوگی آپ نے مجھے یاد کرانا ہے کہ اس سارے قصے سے ہمیں کیا رخ مل رہے ہیں السلام علیکم و رحس اللہ آواز آگے جی آگے اوکے ٹھیک ہے تو یہ ایک وہ ہے ذرا ایک معذرت میں نے ذرا باہر کوئی وہ بیل ہوئی ہے تو میں ابھی آ گیا دو منٹ ہر میں کوئی نہیں ہوتا اہلیہ ہی ہوتی ہے تو میں ہی باہر جانا پڑتا مجھے تو میں سوریہ یوسف کا جو پہلا رخو ہے ٹھیک ہے یہاں پر بھی یہ بتایا جائے گا کہ یہ یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حق واضح کرنے والی ہے ٹھیک ہے یہ شروع اس کا ایسے ہوگا کہ یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حق کو واضح کرنے والی ہیں پھر یہ بتایا جائے گا کہ اس کو ہم نے عربی میں نازل کیا کیوں عربی میں نازل کیا تاکہ لوگ ہیں وہ اس کو سمجھ سکیں گہری بات ہے سب سے پہلے مخاطب سب سے پہلے مخاطب یعنی جن سے بات کی جا رہی ہے وہ ہیں عرب تو جب عرب ہیں تو ان کو سب سے پہلے سمجھایا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور وہی بات کہ اس میں بتایا جائے گا کہ یہ ہم تمہیں بہترین قصہ سنانے جا رہے ہیں ایک بہترین قصہ جو یعنی جو وہی آپ کے اوپر کی جا رہی ہے یہ ایک بہترین قصہ ہے آپ اس سے پہلے بالکل بے خبر تھے اس سے آپ بالکل بے خبر تھا یعنی گویا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے پہلے یعنی قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے سورہ یوسف نازل ہونے سے پہلے کسی کو ان کے قصے کے متعلق معلوم نہیں تھا اس لیے تو یہودی نے سوال کیا تھا یہودی نے یہ بات سوال کی تھی ان سے ان کو معلوم تھا ان کی کتابوں کے اندر جس طریقے سے آیا ہوا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا خواب میں یہ دیکھا کہ گیارہ ستارے اور سورج اور چاند کو دیکھا گیارہ ستارے سورج اور چاند کو اپنے والد صاحب کو سنا خواب سنایا اور کہا کہ اس طرح میں نے خواب میں یہ بات دیکھی ہے تو والد صاحب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ بات کسی اور کو نہ بتانا اپنے بھائیوں کو نہ بتانا ٹھیک ہے یہ نہ کہ وہ کوئی تمہارے خلاف کوئی سازش کر بیٹھے ہیں کیونکہ شیتان انسان کا کھلا دشمن ہے تو یہ خواب نہ بتانا اس خواب کے ذریعے سے حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت بڑا درجہ ملنے والا ہے بہت بڑا درجہ ملنے والا ہے اگر ان کے بھائیوں کو یہ بات پتہ چل گئی کہ اس طرح انہوں نے خواب دیکھا ہے تو وہ اور زیادہ ان سے حسد کریں گے وہ حسد کریں گے ان سے ٹھیک ہے تو اس لیے یا کوئی کاروائی ایسی نہ کر سکیں پھر اور یہ بھی بتا دیا کہ اس طرح تمہارا رب تمہیں جو ہے وہ چنے گا نبوت کے لیے اور تمہیں خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا خوابوں کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام خوابوں کے تعبیر بتانے میں بڑے ماہر تھے معبر کہتے ہیں نا خواب کی تعبیر بتانے والے کو کہتے ہیں معاببر خوابوں کے کی... یعنی بڑے بہترین تھے تو یہ پوری کی پوری پوری اس میں دیکھیں اب یہ دیکھیے ذرا آپ اس کو الرحمان الرحیم سورہ یوسف مکی ہے آیات اس کی 111 ہیں گیارہ اس کے اندر 12 ہیں معلوم نہیں سوائے اللہ کے کیا مانا کہ مبین تل کا آیات الکتاب المبین یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حق واضح کرنے والی ہے تل کا یہ یعنی تل تو ایسے دور کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن میں ذالک اور تلکہ وغیرہ لیکن بس اس کو ہم ہی کریں گے یہ اس کتاب کی ایتیں ہیں جو حق کو واضح کرنے والی ہے۔ انا انزلناه قرانا عربيا انا انزلناه کہ ہم نے ہم نے بے شک کہ ہم نے انزلناه نازل کیا ہے قرانا عربيا ٹھیک ہے ایسا قران جو عربی زبان میں ہے لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھ سکو ہم نے اس کو ایسا قرآن بنا کر اتارا ہے جو عربی زبان میں ہے تاکہ تم سمجھ سکو نہ پیغمبر صلی اللہ یعنی دوبارہ دیکھے نہ کسو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کاما اور ہاضل قرآن اے پیغمبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم پر یہ قرآن جو وحی کے ذریعے بھیجا ہے اصل میں ترجمہ پہلے ہی ہے نہ تم پر یہ قرآن جو وہی کے ذریعے بھیجا ہے اس کے ذریعے ہم تمہیں ایک بہترین واقعہ سناتے ہیں اس کے ذریعے ہم تم ایک بہترین جب تم اس سے پہلے بالکل خبر تھے اب دیکھیں لفظی ترجمہ نقص۔ ہم بیان کرتے ہیں تم کو نخن و عَلَيْكَ ہم تمہیں سناتے ہیں اصنل کسس بہترین قصہ بہترین قصہ کہاں سے بِمَا اس کے ذریعے سے اور قرآن جو یہ قرآن جو وہی کے ذریعے تم پر بھیجا ہے اس کے ذریعے سے ہم تمہیں بہترین قصہ سناتے ہیں یعنی قرآن کے ذریعے قصہ سنایا جا رہا ہے نا نخن و نقص ہم سناتے ہیں تم کو اصنل قسص بہترین بہترین قصہ بیمار نہیں کیا ہے آپ کی طرف حاضر قرآن اس قرآن کے ذریعے اس قرآن کے ذریعے ہم آپ کو بہترین قصہ سناتے ہیں وَإن کی من قبل ہی اس سے پہلے لمن اس سے بالکل بے خبر تھے اس قصے سے آپ بالکل بے خبر تھے اب ہم آپ کو پورا کا پورا بہترین قصہ سناتے ہیں بہترین قصہ کیوں ہے اس میں عبرت کے بہت نش... نشانیاں یہ بہت حاصل کرنے کے لیے اس یوسف علی ابی ہے آگے وہی بات بتائی جائے گی کہ حضرت یوسف سلام نے خواب دیکھا اپنے باپ سے کہا کہ میں نے سجدے میں, میں نے خواب میں دیکھا کہ گیارہ ستارے ایک سورج ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں اس یوسف جب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا لی ابی ہے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے یا اباتی یا اباتی اے میرے ابا جان یا اباتی اے میرے ابا جی ٹھیک ہے نا یا اباتی اصل میں تھا ٹھیک ہے یا اباتی اے ابا جان انہدا اشارہ کو کب ان بے شک میں نے دیکھا ہے احدا اشارہ کو کبن گیارہ ستاروں کو شمسا اور سورج کو اور اور چاند کو لی لی کہ وہ مجھے کہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں رائٹ میں نے دیکھا ہے ان کو لی ساجدین کہ یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں اب باپ کو جب قصہ سنایا تو بات کو فکر ہوئی کہ اگر بھائیوں کو ستےلے بھائیوں کو پتا چلا تو یہ نہ ہو ان کو کوئی بڑا نقصان نہ پہنچا بیٹھے حسد کی وجہ سے پہلے ہی حسد کرتے تھے تو اب یہ اگر سن لیں گے تو اور حسد پیدا ہو جائے گی تو کولا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا یا بنیہ یا بنیہ اے میرے چھوٹے سے بیٹے یعنی یہ بنیہ جو ہے نا یہ تسخیر کی وہ کی جاتی ہے اے میرے چھوٹے سے بیٹے یعنی اے میرے پیارے سے بیٹے یا بنیہ نہیں بیس کا اخواتی کا لا کہ تخان نہ کرنا رو یا کا رو کا اپنے خواب کو اخواتی کا اپنے اپنے بھائیوں کو یہ نہ بتانا یہ خواب فی فکی دو لن کہیں ایسا بھی کہ وہ سازش کر لیں لکا کئی کوئی سازش ان شی قونا کے بے شک شیطان کیونکہ شیطان انسان کے لیے ادو مبین خو دشمن ہے اس لیے ان کو یہ بات نہ بتانا آگے لکھا یہ ربو کا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ٹھیک ہے یہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں اس خواب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان کو ایک بشارت دی ہے کہ سب تمہارے فرما بردار بنیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں نبوت عطا فرمائیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ بھی اور نعمتیں بھی دی جائیں گی اور اسی طرح یج تبی کا ربو کا اجتبا یج تبی اجتبا کا مطلب ہوتا ہے چن لینا ٹھیک ہے نا چن لینا یج کا چن لے گا تمہیں ربو کا تمہارا پروکار یعنی چن لے گا تمہارا پرو کیا مطلب نبوت کے لیے کا کہ تمہیں چن لے گا مطلب ہے نبوت کا منتاحادی اور تمہیں سکھائے گا من تویل من تبیل احادیث تمام باتوں کا صحیح مطلب نکالنا تمام باتوں کا صحیح تعویل احادیث احادیث باتوں کہتے ہیں تاویل مطلب نکالنے کی من اویل الحادیث تمہیں سکھائے گا یعنی تمام باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائے گا وہ یو تمو نیمتا ہلیکا اور پوری کرے گا یو پوری کرے گا نی اپنی نعمت کو علیہ کا تم پر ولا یاقوب اور آلے یاقوب پر اور آلے یاقوب پر کس طرح کما تما جیسا کہ اللہ نے پورا کیا تھا الا اب کا ابا تھا اصل میں کیا تھا ابا وئی نے ابا کی جمع تسنیاں کیا آتی ہے اب وعین یعنی دو باپ کون سے دو باپ ہیں اللہ اب اباوئی کا تمہارے باپوں پر وہ کون سے یعنی تمہارے ماں باپ پر اللہ کا تمہارے ماں باپ ٹھیک ہے اللہ کا مین کب اس سے پہلے ابراہیم اور اسحاق پر حضرت یعقوب الاسلام بیٹے ہیں کے حضرت اسحاق بیٹے ہیں حضرت ابراہیم کے ٹھیک اللہ اب کہ وہ تم پر اور یاقوب کی اولاد پر اپنی نعمت اس طرح پورا کرے گا جیسے اس نے اس سے پہلے تمہارے ماں باپ پر اور ابراہیم اور اسحاق پر پورے کی تھی کما تم ماہ کا من قبل ابراہیم اساق ابراہیم اور اسحاق کے اوپر ان نربا کا کے تمہارا پروردیگار علیم الحکیم علم کا بھی مالک ہے حکمت کا بھی مالک ہے تو اللہ تعالیٰ علیم بھی ہیں حکیم بھی ہیں تو اس طریقے سے یہ یہ اب ہے یہاں تک تو بات ہوگی نا ایک رکو ہو گیا پھر آگے انشاءاللہ اس میں چلیں گے یہ جو ہے ٹھیک ہے اور آپ لوگوں نے لازمی ہوئے یاد کرانا ہے جب سورج یوسف ختم ہونے والی ہوگی نا تو ایک دن پہلے مجھے آپ نے یہ چیز بتانی ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ اس سے کیا کس سے نکلتے یہ آسنل القصص جو کہا گیا نہ آسنل القصص کی بہترین قصہ جو ہے اس کو کہا گیا تو کیوں کہا گیا اس سے کیا ہمیں عبرت حاصل ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی چلیے جی آپ نکالیے